اور جو غنمت دلائی اللہ نے اپنی رسول کو ان سے تو تم نے ان پر نہ اپنی گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹا اللہ اپنی رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے